بسم اللہ الرحمن رحیم اکیس جنوری دو سترہ اس وقت میں ان مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہوں جو تلنگانہ کے علاقے میں ایک مقام پر اکٹھا ہوئے ہیں بمبئی کی ٹیم کے ساتھ دیکھیں مسلمانوں کو عام طور پر بس نماز ادا کی باتیں کہی جاتی ہیں تو ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہماری ذمہ داری نماز ادا ہے یہ بالکل غلط بات ہے مسلمان کی ذمہ داری عبادت ہے اور ساتھ ساتھ بشن ہے عبادت بھی ہے اور مشن بھی ہے عبادت یہ ہے کہ آپ نما اور روزہ جیسے پیغام کی پیروی کریں مشن کے اعتبار سے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسرے اشاروں تک اس پیغام کو پہنچائیں جو بغرب الاسلام کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے اسی اعتبار سے ایمان کو امت وسط کہا گیا ہے وہ خدا کا جو الناکم امت وسط اللہ تکون شاہدہ یعنی امت محمدی کی حیثیت امت وسط کی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی لیکن نبوت کا کام باقی ہے اب امت کا یہ امت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ پیغام السلام سے اس کو جو دین ملا ہے جو قرآن ملا ہے اس کو وہ تمام انسانوں تک پہنچائے اس دعوت کا جو برکتی نقطہ ہے وہ قرآن ہے قرآن اس طرح پہنچانا ہے کہ ہر زمانے میں لوگوں کی جو قابل فرم زبان ہے اس میں اس کو ہم تجربہ کریں اور اس کو پہنچائیں موجودہ زمانے میں اللہ نے پرنٹنگ پریس پیدا کیا اور دوسرے وسائل پیدا کیے اس طرح یہ ممکن ہو گیا کہ قرآن کے ترجمہ ہر زبان میں تیار کر کے اس کو لوگوں تک نئے وسائل اور نئے مواقع کو استعمال کرتے ہوئے ساری دنیا میں پہنچایا جائے گا. یہ مسلمان کی لازمی ڈیوٹی ہے یاد رکھیں جس طرح نماز اردا فرض ہے اسی طرح سے دعوت فرض ہے جو لوگ دعوت کام نہ کریں نوارزہ کو کافی سمجھیں ان کے لیے میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت بڑا رسک ہے کہ وہ امت محمدی کا فرد شوار نہ ہو امت محمدی کے افراد شوار ہونے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ کے بشن کو ہر زمانے میں جاری رکھیں جاری رکھیں کیونکہ رسول اللہ کے کے ذریعے اللہ نے بہت ختم کر دی لیکن آپ کا کام باقی رہا اسی لیے قرآن کو محفوظ کر دیا گیا سنت رسول کو محفوظ کر دیا گیا اسی لیے کہ اس محفوظ دین کو جو قرآن اور سنت کے ذریعہ ہمیں پہنچا ہے اس محفوظ دین کو لے کر ہم سارے عالم تک اس کو پہنچائیں سارے عالم کی زبان میں صرف نہیں کہ عربی متن اگر ہم عربی متن کو پہنچائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہیں اس ہم کو ہر زبان میں ترجمہ کیا جائے اور ساتھ ساتھ لٹریچر بھی تیار کیا جائے جو یعنی سپورٹنگ لٹریچر قرآن سنت اور سپورٹنگ لٹریچر یہ ہمیں دنیا تک پہنچانا ہے کیونکہ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گواہی دینا ہے کہ میں نے سارے عالم تک اللہ کے دین کو پہنچا دیا تو رسول اللہ خود تو سارے عالم میں ہمیشہ لے کے موجود نہیں ہے اس لیے قرآن میں یہ لفظ آیا کہ ل... بلغ یعنی جن کو جو میرے مواصر ہیں ان کو میں پہشا ہوں اور جو بات کو والے ہیں وہ میری نیابت میں میری طرف سے تمام اقوام تک پہنچاتے رہیں لیکن یہ پہنچانا ہوگا قابل فارم زبان میں ترجمہ کے ذریعے اچھا ترجمہ صحیح ترجمہ انڈرسٹینڈیبل ترجمہ تو یہ جو عمل ہے دعوت کا اس عمل کے لیے موجودہ زمانے میں بہترین مواقع پیدا ہو گئے قدیم زمانے میں بادشاہ لوگ رکاوٹیں ڈالتے تھے کرنے دیتے تھے وہ ان کا ماننا تھا کہ جو بادشاہ کا مذہب وہی سب کا مذہب لیکن موجودہ زمانے میں مذہب کی آزادی ہو گئی موجودہ زمانے ہر آدمی کو یہ حق ہو گیا کہ وہ اپنی رائے پر چلے اپنے رائے کے مطابق جو دین سمجھتا ہے صحیح اس کو پہنچا لوں تک یہ ایک مسلم آزادی بن گئی تو قدیم دعانے میں ایک ہی بادشاہ ایسا نکلا حیرت یوسف کے دوانے کا جس نے حیرت یوسف سے یہ کہا کہ میری اتھارٹی جو ہے میری اتھارٹی سے تم نٹراؤ باقی تم آزاد ہو تو اب تو یہ یہ جو جس کو قرآن حصول القس کا کہا گیا حصل القص میتھڈ تو اب تو ایک دور جدید کا ایک ایکسپٹ ڈار بن گیا کہ اگر آپ اتارٹی کو چیلنج نہ کریں اتارٹی ٹکرائیں تو پچھوے انداز میں آپ کو پوری آزادی ہے پوری آزادی کہ اپنے دین کو آپ جیسے ویسے لوگوں تک پہنچائے تو اب اس مذہب کی مطلق آزادی حاضر ہوگی ہر انسان کو یہ ہر انسان کا لازمی حق ہو گیا کوئی کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا یہ کہ آپ تشدد نہ کریں ایک ہی شرط ہے کہ آپ تشدد نہ کریں وانس نہ کریں تو پھر آپ کو اپنے مذہب کو پھیلانے کی مکمل آزادی ہے تو اس کے حضرت یوسف کے زمانے میں جو ایک ایک بادشاہ کے استثنائی مزاج کی بنا پر جو موقع ملا تھا پیغمبر کو وہ اب عمومی قانون کے طور پر سب مل گیا ہے ایک بادشاہ کے ذاتی بذا کے برابر نہیں آج تو آزادی انسان کی آزادی ایک انڈینائبل رائٹ right مان لیا گیا ہے اقوام متحدہ کے اسٹیج پر تمام لوگوں تمام قوموں اس پر دستخط کیے تو اب آج جو ہے اصل قصد جس کو کہا گیا قرآن جیت میں وہ آج انڈینائبل رائٹ right بن گیا ہر انسان کا تو اس کو آپ کو اویل کرنا ہے اس کو پہنچانا ہے سر صرف یہ ہے کہ آپ پیسفل انداز میں کام کریں پازیٹیو انداز میں کام کریں کسی سے ٹکراؤ نہ کریں کسی سے نفرت نہ کریں کسی خراب ماد نہ کریں تو مسلمان کا یہ لازمی فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو عالم تک پہنچائے ان کی اپنی انڈرسٹینڈل لینگویج میں کیونکہ قرآن میں ہے کہ مبارس بن رسول اللہ بلسانِ قوبی تو آپ کو لسانِ قوم میں کام کرنا ہے قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں ہو رسول اللہ کی جو سنت ہے وہ بھی تیار کیا جائے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے اس یہ جو اپورچونیٹی کھلی ہوئی اس دور میں اس کو بھرپور طور پر ہمیں استعمال کرنا ہے دعوت کے لیے اس زمانے میں اللہ نے دعوت کے کام کو آخری حد تک آسان کر دیا آخری حد تک آسان کر دیا کیونکہ یہ زمانہ جو ہے آزادی کا زمانہ ہے اس زمانے میں اگر آپ پرم رہیں پورم سیاسی لڑائی نہ چھوڑیں اتھارٹی سے ٹکراؤ نہ کریں تو کوئی آپ کو روکنے روک روک رو والا نہیں پور, پور طور پر آپ قرآن کو پھیلائیے سنت لوگوں کو بتائیے اسلام کی دعوت پہنچائیے پر پور طور پر بلا رکاوٹ دنیا کے کسی بھی حصے میں یہ کام موضوع دبانے میں انتہائی حد تک ممکن ہو گیا ہے مثلاً دیکھیے اکثر اگر فرض کیے کہ زیادہ تعلیم افسانی ہے زیادہ بات نہیں کر سکتا ہے تب بھی وہ قرآن کا ٹرانزیکشن یا سپورٹنگ لٹریچر اپنے پاکٹ میں اپنے بیگ میں رکھ لے جہاں کسی بلاقات ہو اس کو دیتا رہے اس سے زیادہ آسان تو کوئی کام نہیں ہو سکتا یعنی خود آپ اگر مقرر نہیں ہیں لکھنا نہیں آتا آپ کو فرض کیجیے آپ ایک عام انسان تب بھی آپ بھرپور طور پر دعوت کے کام کر سکتے ہیں تو جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ کرے اور اگر محسوس کرتا ہے کہ میں میرے اندر زیادہ صلاحیت نہیں ہے تب بھی وہ اپنے پاکٹ میں اپنے بیگ میں قرآن کا تجربہ رکھے اور جو لٹریچر مددگار لٹریچر ہے اس کو رکھے اور لوگوں کو دیتا رہے اس طرح سے ہم آخرت میں اللہ کے سامنے بر ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں اپنے زبانے کے لوگوں کو اسی طرح دین کو پہنچانا ہے جس طرح رسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانے کے لوگوں کو دین پہنچایا تھا اور رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو اللہ نے محفوظ محفوظ کر دیا آج قرآن محفوظ ہے سنت بھی محفوظ ہے پورا پورا دین جو دیا گیا تھا وہ محفوظ ہے تو کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے دین کے کام کو تو میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ دعوت کا کام میں صرف دو فارم ٹو پوائنٹ فارمولا یہ کام ہے یعنی دعوت اور دعا دعوت اور دعا بس یعنی آپ پرنگ انداز میں دعوت پہنچائیے اور دعا کرتے رہیے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے خوب کو بہت فرمائے آپ جہاں جائیں وہاں آپ کے ذریعے اللہ کا دین پہنچے اللہ کے فرشتے آپ کو مددگار ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ